السلام ہے نسواک نسواک تو آپ جانتے ہی ہوں گے مختلف پودے ہیں اب ان کی مسواک بنائی جاتی ہے ایک لکڑی ہے وہ آ... مختلف چیزیں ہیں مختلف مت ہر تم لم مت بمان ہے اس میں فائدے بہارا یوتھ زمانہ ہوتے ہیں پاک اب ہرا یوتھ ہوتے ہیں پاک کرنے والا متا ہے مت ہارات مضدر بان اس میں فائل اس میں فائل کا معنی جیسے آپ کہ متحرن پاک کرنے والا ہے تو لیکن کس کے معنی میں ہے اس میں فائل کے معنی میں تو جب اس میں فائل کے معنی میں ہوا تو کیا ترجمہ بنے گا اس سا متحرات پاک کرنے والا ہے للفم الفم کہتے ہیں مو ٹھیک ہے یاد رکھیے گا ایک ہے الوج اور ایک ہے الفم البش کہتے ہیں پورے مکمل چہرے کو جس میں پیشانی ناک آنکھیں پون اور گال یہ ساری چیزیں تھوڑی وغیرہ سب کو شامل ہے اور ایک ہے الفم جو صرف اور صرف منہ کے لیے بولا جاتا ہے یعنی فوٹو کے درمیان کا علاقہ ٹھیک ہے جہاں سے ہم کھاتے کھیتے الفام وہ ہے جی مروات مروات بالکل سیم متحرسن کی طرح ہے یہ بھی مزدور ہے بانا اس میں فائد مب راضی کرنے والی رب تو عبارت عبادت مت لغات کے اندر آپ اس کو متحرات بھی پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں اس کا معنی ہوگا اس میں عالی کہ مسو منہ کو پاک کرنے کی چیز ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی چیز ہے جیسے آپ راوت پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا آلہ، اس میں آلہ آپ نے پڑھا ہوگا نیم کے کچرا کے ساتھ تو اس وقت ہیں اور لیکن اصل کیا ہے متحرت عبارت آپ, آپ نے لغت بتائی ہے پڑھنا یہی ہے مو کو پاک کرنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی یہ آپ کی عبارت اور ترجمہ لفظ ترجمہ بھی اس میں آگاہ بامجمہ بھی اب یہ کہ کیا مطلب ہے مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش کا اور رضامندی کا ذریعہ ہے یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو رحمت کے لیے بہانا ڈھونڈتی ذرا سوچئے تو صحیح ایک لکڑی مات ایک لکڑی منہ میں مارنے سے وہ راضی ہو جاتا ہے وا. کیا صرف صرف ایک عام لکڑی میں مارنے سے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو جاتا ہوں اللہ اکبر بہتر حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اپنی سو سالہ زندگی گزار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اور سو سال کے بعد بھی اگر وہ, وہ بھی غلطی سے اگر اس کے منہ سے نکل جائے یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کہتے ہیں لگ گئی کہ لگ میں حاضر میرے بچے سو سال نہ پروان کی ہے سو سال کے بعد اس نے پکارا اور وہ بھی غلطی سے منہ سے نکل گیا ہے یا تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک, ایک, ایک, ایک شخص کیا فنم یا تنم یا تنم تو کاروبے اس سے جلدی سے نکل گیا تو یا کیا گئی جی تو اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اس سے صرف اپنی رضا چاہیے وہ کہتا ہے کہ کوئی کام میرے لیے ہو بس لوگوں کی خوش کے لیے نہ ہو میری خوش کے لیے ہو نہ معلوم ہے کہ کون کون سے درجے لے لے حد سے وہ حکومت اور مرباپ الرحب تو ایک لکڑی مارنے سے بھی क्या हो ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ وہ منہ کو پاک کرنے والی منہ کو پاک کرنے والی میں جو شخص مسواس کرتا رہتا ہے اس کا منہ پاک رہتا ہے اس کے منہ سے منہ نہیں آتا بدبو نہیں آتی مربع الرب تو قربی فائدہ یہ ہے اور دنیا فائدہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کیا ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے نسواک کے ستر سے زیادہ فائدے کے ستر سے زیادہ فائدہ ہیں. یہ ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا کیا ہوگا مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور کیا آیا کہ سب سے ادنا فائدہ یہ ہے یقین جانیے کہ جب ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے آپ کو پتہ ہے عزیس میں کیا آتا ہے کہ جس شخص کا ابتدائی کلمہ اور انتہائی کلمہ یعنی مرتے وقت جس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو وہ کیا ہے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا تو جس چیز کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا تو اس کے جو بقیہ فوائد ہوں گے وہ کتنے بڑھ ہوں گے تو ستر سے زیادہ فائدے ہیں ادنا فائدہ کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا پھر یہ کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر بغیر مسواق کے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو شیک نماز کا ضوابط ملتا ہے اور اگر مسوات کر کے نماز پڑھی جائے مسوات یعنی وضو سے پہلے مسواک کیا جائے اور پھر وضو کیا جائے اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بغیر مسوات کے وضو کے بعد پڑھی گئی ستر گنا بڑھ کر ہوتی ہے وہ نماز کہ جس کے وضو میں مسواک کیا گیا ہو اس نماز سے کہ جس کے وضو میں مسواک نہیں کیا گیا ستر درجے بڑھ کر ہوتی ہے بہت زیادہ فضائل ہیں اور یہ فضیلت انسان کو روپ ٹیسٹ وغیرہ سے حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے مسوات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے نسوات بھی ضروری ہے البتہ منہ کی صفائی کے لیے دیگر چیزیں بہت ساری ہیں اور کئی سارے ایسے ہیں کہ پاؤڈر وغیرہ ہیں جذباتوں کو صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ان تمام چیزوں سے مسباک کی فضیلت کبھی حاصل نہیں ہوگی مسباک کی فضیلت صرف اور صرف مسباک کا ہی حاصل ہوگی یاد رکھیے گا اس لیے جی مسواک کا استعمال رکھنا چاہیے مسواک کا استعمال رکھنا چاہیے واقعات میں آتا ہے کہ صابۂ کرام رضوا اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کسی جگہ پر گئی دنیاوی پائیدائی یہ بھی سن لیں تو ایک جگہ جماعت کی صحابۂ کرام کی جہاد کے لیے تو اب جب جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کے دوران ہی ایسا تو نہیں ہوتا جب زمینی جنگیں لڑی ہی جاتی ہیں پہلے زمانے میں تو فضائی جنگوں کا تو کوئی وہم ہی نہیں تھا اب چونکہ زمینوں جنگوں کا جیسے وہاں ختم ہو رہا ہے دن بدن کہ زمینی جنگیں بہت کم ہوتی ہیں اب فضائی لی جاتی ہیں تو پہلے زمانے میں صرف زمینی جنگیں اور پھر زمینی جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مسلسل بس ہی رہتے تھے پر نہیں وقفہ ہوتا تھا تو صحابت رام رضم اللہ تعالیٰ علیہ مضمئین نماز کے لیے رضو کرنے لگے گا تو وضو سے پہلے سب کیا کر رہے تھے مسواق کر رہے تھے تو کفار میں سے کسی نے آ کر دیکھا ان کے جاسوس نے دیکھا اور اس نے جا کر اپنی جماعت میں کہا کہ یہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے وہ سارے کے سارے دانت تیز کر رہے ہیں اور ابھی ہمیں کیا کریں گے وہ کھائیں گے ابھی ہمیں کیا کریں گے کچا کھا لیں گے وہ <laughs> لوگ کیا ہوں گے بھاگ نکلے اور مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوگی تو یہ بھی کیا ہے جی ہاں دہی بلطا کبھی کبھی آپ شاہتے رہیں گے ان شاء اللہ رشوار مصروف طریقے سے کی جائے کا مصنوع طریقہ مسوات کو کیا مطلب ہے کہ نہ کی جائے کا کیا مطلب ہے آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے وہ بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی. تو بہرحال مسوات کے بہت زیادہ فائدے ہیں مثلا آپ کا پوچھنا چاہتے ہیں وہ بتائیے دیکھیے مسوا کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ چوڑائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لمبائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں منہ ٹھیک ہے منہ میں مسوا کو چوڑائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لمبائی میں بھی لمبائی میں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سائڈ میں مسوا کو شروع پر دوسری طرف لے جاتے ہیں چوڑائی میں یہ کہ آپ اوپر نیچے میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو برحال ہو جائے اس کی کوشش کریں کو پاک کرنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے حدیث نمبر سترہ الغیبت اور بہت سارے فوائد فوائد بیان کیے ہیں علماء نے اپنے تجربات سے میں نے کہیں سنا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی بات حدیث ہو تجربات ہوتے ہیں لوگوں کے میں。میں نے سنا ہے کہ جو انسان مسوات کرتا ہے یا جس کا جو انسان مسوات استعمال کرتا رہتا ہے اگر وہ گر جائے یا اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی تجربات کی باتیں ہوتی ہیں تو اور بھی بہت سارے فوائد بنیادی اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں اور اسی طرح یہ کہ جو انسان وسوات کرتا ہے اسے کبھی کینسر نہیں ہوتا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اسی طرح بواسیر کی ایک بیماری ہے جو انسان وسوات کرتا ہے اسے کبھی بواسیر نہیں ہوتا اچھا یہ ساری باتیں تجربات کی ہوتی ہیں مقامات یا کی بات باتیں ہوتی ہیں تو بہرحال بہت زیادہ فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں اور کیا چاہیے حدیث فرمایا الغیبا آپ جانتے ہوں گے کہ غیبت کیا ہے؟ جو جن سے نصرا کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے اور عمومی بھی حرت ایک مجلس کی آ... کیا کہتے ہیں اس کو زینت دے. ہر مجلس کی زینت دے. الامان ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرنا غیبت کیا ہے کسی کی پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے اگر کی جائے تو برا مان جائے کیا ہے غیبت کی تاریخ عام آسان الفاظ میں اردو میں کیا ہے کسی کی پیٹ پیچھے پفے پردہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے حوالے سے ایسی بات کی جائے کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کی جائے تو وہ برا مانچ ہے یہ ہے ریکٹ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اشد محنت اشد اس میں تفصیل کا سیغا ہے اس کا معنی ہوتے ہیں زیادہ سا اشد زیادہ سا شدید جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے بہت شدید بارش ہے مطلب زیادہ بارش ہے اس طرح شدید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو اشد دو زیادہ سر منت کیا ہے آمکاری. اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا جنا کہا الريبت اشد منت سے بھی زیادہ سا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب يہ فرمايا منت شب دینا ذرا سوچنے کی بات ہے سا گناہ کسی کی بات ہی تو ہے اور بہت بڑا گناہ ہے فرمایا جو شخص جنا کرتا ہے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیں گے لا لہو صاحب اور جو غیبت والا ہے اس کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر لیں یا حضرت دوسری ایک روایت حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صاحب صاحب الغا تو بس سنیں. کہ جو زانی ہے زنا کرنے والا ہے اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے وہ توبہ کر سکتا ہے لیکن جو غیبت والا ہے اس کے لیے توبہ ہے ہی نہیں اس لیے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے جس کی غیبت کیا اس سے معافی مانگے پھر جا کر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو غیبت کو زنا سے زیادہ سخت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زنا صرف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اگر کسی سے ہو گیا سرگر تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے لیکن دوسرا ہے غیبت غیبت حقوق العبت میں سے ہے حقوق العب اس بات میں سے ہے بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے پوری زندگی معافیا مانگتا رہے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک بندہ معاف نہ کر دے تو حبت ایسا گناہ ہے کہ تو بس سے معاف نہیں ہوتا البتہ اگر اس بندے سے معافی مانگ لی جائے تو پھر اس کی معافی ہو سکتی ہے اب یہ کہ تو غیبت کی معافی کیسے مانگی جائے اگر کسی شخص کی غیبت, کی غیبت کی ہے اب اگر جا کر وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی غیبت ہے پھر خاتون بسری خاتون سے کہتی ہے جی میڈم صاحبہ میں نے آپ کی جو ہے نا فلاں جگہ میں ایسی ایسی بات کی ہے لہذا آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ ایک نیا طوفان اور نیا جھگڑا اور نیا فساد شروع ہو جائے گا اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریبر کیا کی ہے بس سمپل سا جا کر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے حق میں مجھ سے جو بھی حق تلفی ہوئی ہو آپ مجھے معاف کر دیجیے بس بہت آسان الفاظ ہے آپ کے حق میں مجھ سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے اگر وہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا یا تو بس معافی ہو ہوگی کیا یہ کہ اسے کہہ دیا جائے کہ کہاں کہ کہا سنا جیسے عام الفاظ ہیں کہاں سنا معاف کر ہے تو وہ اگر معاف کر دے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے باقی یہ کہ ایسی مجالب سے اجتناب کیا جائے ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے کہ جو کیا ہیں غیبت میں ملوث ہوتے ہیں اگر دیکھیں کہ جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے ان کو بتا دیں کہ بھائی غیبت ہے جو کیا ہے گناہوں کو جمع کرنے والی اور نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے لہذا اگر آپ یہ والی بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے تو اگر پھر بھی نہیں رکتی بات تو آپ اس مجلس سے برخاست ہو جائیے اس مجلس کو چھوڑ دیجیے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ مسمت کے حام و ناصر ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و آپ یہ اور سب کو حفظ و مان میں رکھیں اللہ تعالیٰ مجمع آپ تو ہم کو صحت والی عاطیت والی ایمان والی لمبی زندگیاں کا فرمائیں اپنی دوا میں ضرور یاد رکھا کرے السلام علیکم